والحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكد عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا بالضيئة يا مالنا من يعد الله فلا موظن له ومن يوظنه فلا هذي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله بھائی اور رمضان کا مہیا ہے رمضان رکن ہے ارکان پانچ ہے نان پانچ, پانچ, پانچ ارکان میں کان میں شریعت میں انسانوں کی ضروری تربیت اور انسانوں کا ضروری इसको اس کو مکمل کیا ہوا ہے پانچ ارکان درست ہو جائیں آدمی کی پانچ بنا چمکے پانچ ارکان پانچ بنا در درست ہو جائیں تو اس کا ضروری دین درست ہو جاتا ہے اور خاص طور سے اس سے روزہ جو ہے یہ انسان کی شخصیت کی تربیت کا ایک اہم عمل ہے جو علاوہ عبادت ہونے سے شخصیت پر جو مدف اثر ڈالتا ہے اور موشور رمضان کے جیسے کہا تھا کہ چار امال رمضان کے ساتھ مقرر ہیں کہ جو شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں ایک روزے کا عمل ہے ایک قرآن میں مشغول ہونے کا بشطری کا عمل ہے ایک احتکاب کا عمل ہے اور ایک خط کا فطر کا عمل ہے رمضان کے ساتھ چار امال متعلق ہیں ایک روزے کا عمل ایک شرابی کا عمل ایک اعتکاب کا عمل ایک خط کا کا عمل تین امال کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بات ہو گئی اب آخری جمعہ ہے کہ جمع مت الوداع ہے رمضان کا آخر جمعہ ہے اور آخری عمل جو رمضان کے ساتھ مثلا کہ اسی پر بات کریں گے وہ صدقہ کا ہے صدقہ کا یہ جو ہے یہ اللہ نصفی کو نہ ہوں تم تعمیر مسکین وہ لوگ جن کا بس ہو جن کی طاقت ہو وہ ایک مسکین کا فضیہ بھی دی دیں شروع میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس پر جو شروع میں جو عمل ہو رہا تھا وہ ایسا تھا کہ جو آدمی عماندار ہو روزہ رکھانا چاہتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے سدیات دے, دے جس بات کی بات کی آئے نازل ہوئی وہ من چاہے رنگ کو مجھے چاہ رکھا جیسوں ہو کہ جو تمہیں اپنے آپ کو اس میں نازر پائے یہ روزہ رکھے اس ٹائپ پہ لیا جو ہم کو منسوخ کر دیا پھر بھی آئے تو مزید باقی ہے تلاوت کی باقی ہے آدر پر عمل جو ایک شکل میں رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ مالدار آدمی کو روزہ رکھنے کے ساتھ ایک عمل مزید کرنا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی اس کو دینا ہوگا فرمایا گیا کہ جب تک جب تک روزہ دار مالدار روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد صدقہ کا فکر نہیں کرتا تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں اور قبولیت کے لیے اوپر نہیں بڑھتے ہیں اور انسان ابھی طرف سے کوئی کرتا ہے عمل کو درست کرنے کی اگر انسان انسان ہے خطا کا پتلا ہے قطا سے ہو جاتی ہے تو اگر روزہ رکھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو کوئی خطا ہو گئی ہو اور صدقہ کا فطر دینے سے وہ خطا معاف ہو جاتی ہے کمی کوتاحی دور ہو جاتی ہے اور روزہ شاہی سالم اللہ تفہارت و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو ہے اور اس خرکۂ فطر کو رمضان کے آخری عرصے میں ادا کرنا چاہیے اور عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے تو ادا کے میں لازمی ہے آدمی نے عید سے پہلے جی نماز سے پہلے اگر دادمی دا کا سب کا فطر بعد میں ادا کیا تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے آدمی نے چار سمجھیں زور کی پہلے نہ پڑی اس جگہ سب سے قزاب بعد میں پڑی سرکر اس نے دیا لیکن اب سورج کے جرمانہ کے دیا ہے سر کے کا جو سواب تھا جو نماز سے پہلے لینے کا تھا وہ آسن نہیں تھا اگر نماز کے بعد موسر ہو جائے تو سر کے فکر پر چاہ سنتے ہیں نا زور کی جو آدمی چاہ سنتے ہیں زور کی فردوں سے پہلے پڑے تو اس بہت حاجر کے برابر سواب ملتا ہے بعد میں پڑی رہ گئی اس سے تو اب ادا ہو گئی لیکن وہ جو سواب ہے سو مقرر تھا حاضر کے برابر وہ نہ دلائیں اس میں کمی آ عدیشری بھائی پر فرمایا گیا کہ زوال کے بعد چار رکھا تھی تو اس کیا برابر لمایت اسی کرتے ہیں کہ زوال کے بعد چار سنتن ہیں یہ بس مار ہے تو ایسے کتاب نے سب کا فکر کو اور مال کے بعد ادا کیا تو اس کو صدقہ کا اس کا ادا ہو گیا لیکن اس کا جو اسواب ملنا تھا وہ صحیح معلوم ہے مجھے اللہ ایک سن ادا کرے اسلام ایک جاندین ہے جس پر کا سنسانا میں بات کر پابند نہیں کیا بلکہ پورے معاشرے کو سوارنے کا اور پوری زندگی کو بنانے کا اسلام نے ذمہ لیا گیا رمضان کے بعد عید کا تہوار آ رہا تہوار جو ہے سان کی نفسیاتی ضرورت ہے تہوار بنانا ایسے ایسا مقرر کرنا جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں خوشی ہو خاص قوم جن بن بنے ہو اس انسان کی نفیاتی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندی امراؤ تشریف لائے تو پینے والے لوگوں کا دو دن تہوار کے ہوتے تھے اس دونوں کھیلتے کودتے تھے مختلف پاپ ماشی, کپڑے پہنتے تھے تماشے ہوتے تھے اور پورا معاشرہ حرکت میں آ جاتا تھا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سارے سارے میں دو خوشی کے دن ہیں ان کی جگہ آپ نے ان کے لیے دو خوشی کے دن مقرر فرمائے ایک چھوٹی ایک بڑی چھوٹی عید جو ہے یہ روزے کے فریضے کے مکمل ہونے کے بعد اور بڑی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد نہیں اور حاضرہ علیہ کی عظیم قربانی کی یاد نہیں تو انسان کی نفیات ضرورت ہے اب سارے اس سے اچھے کپڑے پہن رہے ہوں اچھے کھانے پکا رہے ہوں خوشیاں منا رہے ہوں کوئی خوشبوہیں لگا رہے ہوں اور معاشرے کا ایک طبقہ جو وہ جو غربت کے معلوم ہے وہ ان کو دیکھ دیکھ کر دکھ اٹھا رہا ہو غمگین ہو رہا ہو تو ایسے تو معاشرے میں نہ ہماری اور معاشرے میں ہے تو ایک نامماری پیدا ہوتی اور معاشرے میں دشمنی کی بن گئی ہے کیونکہ شریعت نے جہاں ایک آدمی کے لیے اس کے اپنے وسائل سے بندوبست کیا ہے کہ خود مالدار ہے خود کے کمایا ہوا ہے خود اپنے وسائل ہیں تو وہاں کی عوام کے لیے شریف نے کہا ہوا ہے کہ کیوں کے لیے ضرورت کے درجے کی چیز یہ مجموعی طور پر مہیا کرو گے مالدار آدمی کتنا ٹیوب ویل ہے کہ اپنے گھر پر جس سلا ہے ڈیبل چلایا کھلا پانی نکالے ہال وقت سلائے کوئی بابند نہیں, کو رات کو اس کو ضرور پڑے گی لیکن عوام الناگ کو اسلامی حکومت کو ایسا ٹیوبر دینا پڑے گا کہ جس سے وہ قطار لگا کر کم از کم کر سکے حاصل میں کر سکے تو یہ طبقہ محرومی کا شکار ہوگا اور مالدار پر کے خلاف سفارہ ہوگا اور کے خاتمے کی فکر کرے گی اور مال سے بکٹوریاں ڈکیتی ہیں وجود میں آ جائیں گی ویسے ہمارے ہاں معیشت رکن ہے دین معیشت دین کا رکن ہے معیشت ہماری عبادت ہے کیسے رکن ہے زکات رکن ہے اور زکار کے ساتھ سارے سارے صدقات جتنے بھی واجبا سرکار واجبا ہیں سرکار اوشر ہے نہ ہی سرکار ہے فکر ہے اور منت اور نظر ہے کفاریں مختلف چیزوں پر کفارے مقرر کیے ہوئے ہیں روزہ ٹوٹ جائے کفارہ کر کے وہ بابر تقسیم کرو قسم ٹوٹ جائے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ یہ ساری کی ساری ترسیب شریعت نے پانچ دن روپئے کی شکل میں جو معیشت کے طور پر لیا ہے اس لیے رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں سکون پیدا ہو اور مالدار آدمی کی طرح یہ لگایا گیا کہ یہ رقاب کے پیسے ہیں یہ پکے متر کے پیسے ہیں یہ یشور کا گلہ یہ خود لہ کر غریب کے پاس جائیں اس بات کے اعلان نہ کر کے میرے پاس آئیں لوگ اور جب وہ غریب کو دے تو یا تو صدی کو بل من والا دا اے ایمان والا اپنے صدقات کو احسان جتا کر جہ کر ضائع نہ کرو کہہ رہا ہے کہ ٹکڑوں میں شیر ہے ممتا پتہ شریر تو آپ سن کے سارے سن کے کر کہ ہمارے پر پلہ ہے ہمارے مقابلے ہے تو جتنا سرکار یہ سارے بےکار کرے تو یار منعت دے کر اور جتا کر سکے کو ضائع نہیں کرنا کہ زکات دینے والا اس بات سے شکر گزار ہو کہ اس آدمی نے میرا زکات کا مان لیا اس سے مجھے پریشان کیا ہے اور اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مجھے سلام کیا کرے یعنی من کری اور سلام کے درد نے کہی تمہرہ خبر جم دے یعنی؟ تو سب برگر کے میں ہو گیا اس بات کو کہتے ہیں خدے کہ ماں سے کہتا رسل مارے ماں سے خلاف بچہ جنما ہو جائے کہ مجھ سے جننے کے بعد مجھے پوچھا ہی نہ کرے تاکہ صدقے میں خلاف ہوں اخلاص ہو اس میں کوئی اس کا معاملہ کل بھی آدمی کو نہ ہو جائزہ ہر موقع کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ایسے صدقات ایسی ادائیگیاں مقرر فرمائی جس سے وہ ربا کی ضرورتیں پوری ہوں ان کے دلوں میں دالوں کی ہمدردی پیدا ہو اور معاشرے میں سکون آئے اور معاشرے میں امباری پیدا ہو افزل کا قدر جو ہے تو یہ اپنی طرف سے اپنی نابالغ و کی طرف سے ادا کرنا بالکلوں کی طرف سے آپ ان کو ادا دیے بغیر ان کی نیت کرائے بغیر ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوا ہمارے گھر میں دس فردیں چار نابالغ ہیں ایک خود پانچ سات بالغ ہیں بارہ کا دے رہتا ہے تو ان کو اطلاع دیا کریں کہ آپ کا سب کا ستر میں ادا کر دیں اور یا یہ بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ میں سطح پکوائیں کہ بس آپ کا ایک آدمی ہے آپ کا سب کا ستر بنتا ہے پچاس روپئے بنتا ہے لے لو اور خود دو کے تاکہ خود نیت دے رکھے جائے اور جہاں تک اپنا اور نابالغ و کا تعلق ہے وہ تو لازمی آدمی کے دیں جو بچہ صبح کے دام سے پہلے پیدا ہو گیا اسے ستیہ فکر ہے جو بعد میں پیدا ہو جائے اس کا ستیہ فکر نہیں کیونکہ پہلے پیدا ہو رمضان میں آیا بعد رمضان میں نہیں آیا اور پونے دو دو سالوں کے درمیان پیمانہ ہے جو مصاحت میں قرض کیا ہے وہ اس کی مقدار اتنی ہے پا کی مقدار جو زبان نے فیصلہ کی ہے تو تقریباً بہت اس کو کریں تو دو من گرمن کے برابر اس کی قیمت آتی ہے ایک مقصد ہمیں آج کل کے حساب سے پچاس روپے کم از کم دو من گندن دو دو دو دو دو دو دو جو ہے دو سر آٹا جو ہے نا اس میں سے تین روپے پسائی کو نکال نکالنا پچاس روپئے کی پسائی ہو کتنی ہے سو روپئے روپے روپئے شکر ہے ایک آدمی خود پسائی والے برن باقی سارے جو ہیں نا دکان پر ٹھیلا لے کر کھڑا ہونے والے میرے پکیل پسند نہ تھوڑے بات جہاں عورتوں کو بےکار کیا نہ گھر میں گندم رکھے نہ صاف کریں اس کو نہ آٹا پسند جتنے آٹے میں نے مارکیٹ کے بھٹے ہیں کسی میں بھی ہنڈریڈ پرسینٹ گندم کی غذائیت نہیں ہے تو کسی میں کتنا اس کے اجزار نکالے ہوئے ہیں تو پسائی ستر روپئے پچاس کلو کی ستر روپئے ہے تو یہ تقریباً آ گئی ڈیڑھ روپئے آ گیا نہیں تو پھر وہ ڈیڑھ روپیہ کلو کی بسائی نکالنے آتے کہ باقی جتنی قیمت ہے اس سے پونے دو کلو کے درمیان کے پچاس روپے تقریباً آ جاتے ہیں پھر بازائی کے بعد یہ سب ہے کیا آدمی جائے تو جتنا زیادہ زیادہ آ کر اتنا زیادہ زیادہ ٹھیک ہے نہیں اتنا تو کم ازانا اتنا بھی نہیں بار تو روزہ قبولیت گلیوں اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں اور روزہ الیکٹرک کھڑے ہوتے ہیں لہذا رمضان کے بارے میں تربیت امال میں سے چوتھا عمل دس بار کے رمضان کے مہینے کی, کی تقریر ہو جاتی ہے وہ صدقہ اوسط کا ادا کرنا ہے اور ایک روزے کی قبولیت ہوگی دوسرے جب میں اپنے کمائی ہوئی اپنے محنت سے کمائی ہوئی چیز کو بغیر کسی معاوضے کے محض اللہ کے نام پر کسی کو دیتا ہے تو ایسے دل کی اصلاح ہوتی ہے کہ دل سے مال کی محبت ہوتی ہے کہ دل کو اللہ کے غیر کی محبت سے پاک کرنا ہے اور اللہ کے غیر کی محبتوں میں سے جو بڑی محبت دل میں جگہ پکڑتی ہیں ایک مال کی محبت ہے مال کا لالچ اور مال کی محبت دل کو پکڑی ہوئی ہوتی ہے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتی ہے اور اس اللہ کی کے جانے نہیں رہتی ایس یہ شریع دل دلگات اثر تبگاہ خیرات تب کا قطر یہ مالی اعمال مقرر کرائے تاکہ کی ادائیگی سے انسان کا دل پاک اور اس کے دل سے مال کی محبت اور مار کا تعلق دور ہو اور جس کے لیے آپ جو چیز قربان کریں گے جب آپ اہم حام چیزیں کسی لیے قربان کریں گے تو اس کی محبت کا براہ تمہیں پیدا ہوگی کہتے ہیں کہ آدمی کو جب کوئی چیز پسند آ جائے بہت تو کوئی چیز کا خیر کرنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ دل کو وابستگی نہ ہو دل لگ نہ جائے آئے نازل ہو گئی لگ میں نادل مات تم تمہاری کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پیارے چیزوں چیزوں کو خرچ نہ کرو اس آئے کے نازر ہونے کے بعد ہر صحابی نے اہم اہم چیزیں اپنی صدقہ کی ہیں حالانکہ یہ حکم جو ہے اور نفل کی شکل میں تھا صاحب کرام پہلے مخاطب ہوتے تھے قرآن کے تو جو ایک صحابی آئے انہیں کہا یا میرا فلانا باغ ہے اور مجھے بہت پیارا ہے آئے کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز کو قربان کرو میں اللہ کے رستے میں شکر کرتا ہوں پچاس ہزار دھرم کا ہے نہیں پچاس ہزار دھرم اور اس زمانے میں اونٹ جو ہے وہ سو دھرم کا ہوتا تھا تو پچاس ہزار دھرم کے کتنے اونٹ ہوئے جی پانچ سو اونٹ ہوئے اور آج کل اونٹ جو ہے وہ ساٹھ ہزار کا ہے پانچ سو دھر ساٹھ ہزار دی مالی بنی ہے تین کروڑ تین کروڑ روپے کا باغ ایک آئے نازل ہونے پر ان کو صدر کیا کہ آئے نازل ہو گئی ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے اور جب تک اس کو میں خیرات نہ کروں میرا عمل کھوٹا اور رہا امن نہیں پورا ہو رہا تو سدھار صاحبی نے اپنی اپنی پسند کی چیز اپنی اپنی پیار کی ساتھ دل لگا ہوا تھا اس کو قربان کیا لہذا تو لہذا رمضان کے مہینے کے ساتھ سب کا فطر کرنے کو مقرر کیا گیا یہ دعویٰ بات کی ضرورتوں پورا ہونے کے تاکہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف جھج بات نہ ہو وہ بھی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہوں مزید یہ اس کی وجہ سے دل مار کی محبت ہے پاک ہو دل سے یہ گندگی جو مار کی محبت کی شکل میں دل پر بیٹھتی ہے یہ گھس جائے اور پاک ہو جائے تو اس طرح رمضان کا مہینہ اپنے چار امال کی وجہ سے انسان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک ایک چارٹ فوج کی شکل میں ایک تربیت نظام کی شکل میں دیا ہوا ہے کتنی بات مستیام لال لکھ دوں گو دے دیے گئے تاکہ کیا اصلاؤ سکوا لال لکھوں تاکہ ہم سب تکوا والے شہ رمضان لذیل رفیر قرآن رمضان کے مہینے میں قرآن لازل ہوا اس سلسلے میں اللہ کیا چاہتے ہیں سوئٹزرلینڈ آج سے بڑی نال نا فرقان تاکہ نظریہ میں تمہارے میں فرقانیت پیدا حق بادل کی تمیز فرق پیدا اور تیسری بات یہ الاد بادشرا وہ ان تمہارک مساجد عورتوں سے نہیں ملنا ہے رمضان میں جب کے احتکاب کر رہے ہو تو اعتقاد مزید ایک بات سے ہمیں روک دیا گیا مساجد بکھا کر مکمل ایک پوری دیکھ کر آئی گئی عورتوں سے مکمل ادا کیا گیا تاکہ ایک مکمل ذہنی جسمانی آرام سکون ہو اور اس ڈالمی کو اپنی آخر کے بارے میں غور کرنے کا موقع ملے اور آخر میں اپنے کمائے ہوئے پیارے معاذ سے اپنے ہاتھ سے اور ربا میں چھوٹے فکر کے مستقبل تقسیم کرو تاکہ معاشرے میں ہماری پیدا ہو ان کی ضرورتیں پورا ہوں ان کے ضلع میں تمہاری محبت پیدا ہو اور تمہارے دل میں سے معاذ کی محبت نہیں اللہ تبارک